امیر ہمدانی کی مثال مسکرہ اسلامی طریقۂ کار کی ایک مثال کشمیر کی تاریخ میں پائی جاتی ہے کشمیر کو عام طور پر لوگ اس کے قدرتی حسن کی وجہ سے جانتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں اس سے بھی زیادہ بڑی چیز موجود ہے یہ اسلامی طریقہ کار کا وہ نمونہ ہے جو میر سید علی حمدانی تیرہ سو چودہ عیسوی سے تیرہ سو چوراسی کی زندگی میں ملتا ہے موصوف نے جن کو کشمیری عام طور پر امیر کبیر کہتے ہیں اپنے عمل سے ایک عظیم قابل تقلید نمونہ قائم کیا ہے جس کی مثال حالیہ صدیوں میں کم ملے گی کشمیر اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے اگر جنت نظیر ہے تو اپنے تاریخی نمونے کے ذریعے وہ ہم کو اسلام کے طریقے دعوت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے ڈاکٹر محمد اقبال اٹھارہ سو عیسوی سے انیس سو عیسوی نے امیر کبیر کی بابت کہا تھا دستے او میں مار تقدیر امم امیر کبیر کی بابت یہ الفاظ ست فیصد درست ہیں موجودہ مسلم کشمیر زیادہ تر آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے مگر امیر کبیر نے یہ کام شمشیر و ثنا کے ذریعے نہیں کیا جو موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ رہا ہے انہوں نے یہ کامیابی شمشیر و ثنا کو ترک کر کے حاصل کی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلہ آرائی کے ذہن کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو مذہبی اور سیاسی جھگڑے کھڑے کرنے سے مکمل پرہیز کرو اس کے بعد تم کو خدا کی نصرتیں ملیں گی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی حاصل ہوگی میر سید علی ہمدانی ایران کے رہنے والے اور تیمور لنگ کے ہم اثر تھے شاہ تیمور ان سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور ان کو ایران سے نکل جانے کا حکم دے دیا اب امیر کبیر کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ وہ تیمور لنگ کے خلاف جہاد کا نعرہ لگائیں اور ایران میں حکومت صالحہ قائم کرنے کی جد و جہد کریں خواہ اس کے نتیجے میں ان کو شہید ہو جانا پڑے مگر امیر کبیر نے سیاسی تصادم سے پرہیز کیا وہ اپنے چالیس ساتھیوں کو لے کر اپنے وطن ہمدان سے نکل پڑے افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ 781 780 ہجری میں کشمیر پہنچا جس کو امیر کبیر اس سے پہلے 702, 762 سو ہجری میں سیاحت کے دوران دیکھ چکے تھے کشمیر پہنچ کر دوبارہ موقع تھا کہ یہاں سے شاہ تیمور کے خلاف سیاسی تحریک چلائی جائے تیمور کے محاصرین میں ایسے لوگ تھے جو سیاسی وجوہات سے اس سے بغض رکھتے تھے کبیر ان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر تیموری اقتدار کو ختم کرنے کی مہم جاری رکھ سکتے تھے مگر امیر کبیر نے اس قسم کی کسی بھی کاروائی سے مکمل پرہیز کیا اسی طرح قیادت کا ایک اور راستہ ان کے لیے پوری طرح کھلا ہوا تھا یہ اس وقت کے کشمیری مسلمانوں کی اقلیت کے معاشی اور سماجی حقوق کا مسئلہ تھا اس وقت کشمیر میں اگرچہ ایک مسلمان خاندان کا راج تھا مگر کشمیری مسلمان ریاست میں ایک کمزور اور غریب اقلیت کی حیثیت رکھتے تھے حتٰ کہ کہا, کہا جاتا ہے کہ ان سے جبرن بت خانوں کے نظرانے وصول کیے جاتے تھے امیر کبیر ان کی طرف سے حقوق طلبی کے مہم چلا کر فل فور مسلمانوں کے قائدین قائد بن سکتے تھے مگر امیر کبیر نے اس قسم کی بلی سیاست سے بھی کوئی سروکار نہ رکھا اسی طرح امیر کبیر کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ وہ انسانیت کے پایا بن کر اٹھے اور ریاست کے مختلف فرقوں کو امن کے ساتھ رہنے کا واضح سنائے ایسا کر کے وہ بہت جلد دونوں فرقوں کے درمیان ہر دل عزیز اور مقبولیت حاصل کر سکتے تھے کیونکہ ہر وہ تحریک لوگوں کو بہت پسند آتی ہے جس میں حق و باطل کا مسئلہ چھیڑے بغیر رواداری اور میل جول کا اپدیش دیا گیا ہو جس میں کوئی اپنے اوپر زد پڑتی ہوئی محسوس نہ کرے مگر اس قسم کی تحریک جلسوں اور تقریروں کی سطح پر خواہ کتنی ہی کامیاب نظر آئے عملی نتیجے کے اعتبار سے وہ ہمیشہ بے فائدہ ثابت ہوتی ہے مزید یہ کہ اس کام کا اسلامی دعوت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں اس قسم کا کام اپنی ظاہری خوش نمائی کے باوجود صرف مسائل دنیا کی طرف متوجہ کرنے کا کام ہے جب کہ اسلامی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مسائل آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے امیر کبیر کا پروگرام نہ شاہ شا تیمور کے خلاف ردعمل عمل کے طور پر بنا اور نہ کشمیری مسلمانوں کے وقتی حالات سے متاثر ہو کر اس وقت کشمیر میں ایک مسلم راجہ سلطان قطب الدین کی حکومت تھی اس کے اندر بہت سی اعتقادی اور عملی خرابیاں موجود تھیں آپ نے سلطان کو ناسحانہ انداز کے خطوط بھیج کر اصلاح حال کی طرف متوجہ کیا تاہم آپ نے اس کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کی جگہ صالح حکمراں لانے کی کوئی مہم نہیں چلائی امیر کبیر نے ان تمام عوامل سے اوپر اٹھ کر سوچا اور خود اپنے مثبت فکر کے تحت اپنا پروگرام بنایا پھر یہ پروگرام بھی کوئی کنونشن یا کانفرنسوں کا انعقاد نہ تھا یہ تمام تر ایک خاموش عملی پروگرام تھا وہ اور ان کے رفقائے ریاست کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور خاموشی کے ساتھ یہاں کے باشندوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے انہوں نے کشمیریوں کی زبان سیکھی یہاں کے حالات سے اپنے کو ہم آہنگ کیا اجنبی دیش میں اپنے لیے جگہ بنانے کی مصیبتیں اٹھائیں اس طرح صبر و برداشت کی ایک زندگی گزارتے ہوئے اپنے خاموش دعوتی مشن کو جاری رکھا